جو رسکے حرام کماتا ہے کیا وہ شخص عبادات کرتا ہے قبول ہوتی ہیں اگر قبول نہیں ہوتی تو کیا قیامت والا دن اس سے ان عبادات کے بارے میں سوال ہوگا مثلا نماز روزہ حج سکات وغیرہ جی سوال آپ نے سمجھ لیا ہے اور یہ بات میں نے کی ہے واضح طور پر کہ عبادت قبول نہیں ہوتی اب اس کا حل کیا ہے حل یہ نہیں کہ عبادت ہی چھوڑ دیں حال یہ ہے کہ حرام چھوڑ دیں حرام چھوڑے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے یعنی یہ حال نہیں ہے کہ اچھا عبادت قبول نہیں ہے تو بات ٹھیک ہے پھر چھٹی ہوگی اور آپ چھوڑ گئے ہیں وہ آپ عبادات کر رہے ہیں تو آپ توقع کر سکتے کسی موقع پہ اللہ تعالیٰ کو توفیق دیتے غور و فکر کرنے کی اور آپ جو ہے رام روزی چھوڑ دیں گے لے کر یہ عبادتیں چھوڑ کر آپ توقع رکھیں کہ اچھا ٹھیک ہے جی سب ٹھیک ہو جائے گا اور میں والا کے ہاں سے ہو جائے گا آپ کیا ہے اگر وہ عبادت کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اگر اس کی نماز قبول نہیں ہے تو کیا اس نماز کے بارے میں کیا مطلب اس سے پوچھا جائے گا یا وہ نماز کا سوال اس سے نہیں ہوگا اچھا تو جائے گا, گا عبادت تو قبول نہیں مطلب بے بوجھ جو آپ نماز پڑھتا ہے شرط پوری نہیں جلد تو اس کو پوچھا جائے گا نماز کے مطلب اس لیے آج بات کے مطلب پوچھا جائے گا ساتھ جو ہے قابل قبول جو نہیں ہوئی ہے ایک ہے کہ نہ پڑھنے والا ایک ہے یہ اس میں فرق تو ممکن اللہ تعالیٰ کرے گا لیکن پوچھنا تو ہے نا اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیوں نہیں پوچھے گا اس میں کچھ علوما کہتے ہیں کہ جی اگر وہ جو اس کی عبادات ہیں ان کا اجر اس کو نہیں ملے گا لیکن سوال نہیں کیا جائے گا نہیں یہ سمجھ لیجیے آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی بے وضو بعد پڑھتا ہے پڑھ نا لیے اب اس کو پوچھا نہیں جائے گا پوچھا پوچھا جائے جائے گا گا کیوں نہیں شرط پوری نہیں پوچھا جائے گا عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے تو پوچھا کیوں نہیں جائے گا اچھا ایک وائی گا اور سوال ہے وراثت کی تقسیم عمومی طور پر وارث کی موت کے بعد کی جاتی ہے کیا وراثت کو اپنی زندگی میں ہی تقسیم کرنا نہیں تقسیم نہیں کرنا چاہیے واسط کا مسئلہ جو ہے نا وہ آدمی کی فوت ہونے کے ساتھ اس کا تعلق ہے جس نے وارث بندہ ہے اس کی زندگی کے ساتھ اللہ کیا کہ وہ زندہ ہو فوت ہونے والے کی موت کے وقت یہ جو ہمارے یہاں سلسلہ چل رہا ہے نا تو لوگ اپنی زندگی میں اپنا کرکا جو ہے اپنا مال جو ہے اولاد کے تقسیم کر دیتے ہیں یہ بالکل نجائز اور حرام ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے ایک ہے کہ جیب آپ توحفہ دیتے ہیں وہ توحفے کی شکل ہو اولاد کو وہ سب کو دے بچوں, بچوں کو بھی دو بچیوں کو بھی دو اور برابر اے دلوں میں نا اولاد دیتے ہیں یہ اگر کرتے ہیں تو اس کی ہے گنجائش ایک ہے کہ آپ اپنا مال جو ہے کہتے ہیں یہ لڑے کے بعد میں ہمارے یہاں یہ سلسلہ چلتا ہے تو چلو جی میں اپنی زندگی میں کام جو ہے وہ پورا کر دیتا ہوں تو یہ ٹھیک نہیں نجائز ہے وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ بندے کو تو پتہ ہی کون نہیں کہ اس کے وارث کون مرے گے وارث کا تو پتہ اس وقت چل رہا ہے جب ایک آدمی فوت ہو رہا ہے اور پھر دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے کون کون وارث ہے مثال کے طور پر آپ نے ایک بیٹے کو دے دیا وہ بیٹا آپ کی زندگی میں فوت ہو گیا وہ تو محروب ہو گیا اس کا تو سنبھلتا ہی کون نہیں اب آپ نے اس کو دے کے پاتو کا حصہ کام کر لیا ٹھیک نہیں ہے اچھا بیٹیوں کو بھی آپ نے دینا ہے توحفہ اگر دے رہے ہیں برابر کر رہے ہیں اور سارا کچھی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیٹوں کا حصہ مار رہے ہیں بیٹوں کا حصہ ڈبل رکھا ہے نا اللہ بیٹیوں کا ادا ہے یہ فرق آ رہا ہے تو اس لحاظ سے نا یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو جس کا آدمی کو پتا ہی کوئی بننا کیا ہے کہ آپ کے جو جن کو آپ نے وارسپرک سمجھا ہوا ہے وہ کئی اپراد کو کیا پتا کیا پتا تو آپ نے وہ جو سارا کر کے وہ ان کو مطلب دے دیا ہوا ہے جو ان کا حق ہی نہیں اس لیے سے شری لحاظ سے آدمی اپنی زندگی میں وراثت تقسیم نہیں کر سکتا وہ خطرات ہیں تو اس کا طریقے کا شری لحاظ سے جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ وسیعت کریں بچوں کو سمجھایا جائے کہ بھائی یہ معاملہ ہے دیجیے یہ حق ہے اس اعداد سے آپ نے یہ شریعت کہتی ہے اس کو آپ نے اس اطاع میں شریعت کے وہ اصول و ضوابط کے مطابق آپ نے کر ہے جی اگر حرام کی کمائی سے جائیداد بنائی گئی اور وہ شخص بہت ہو جائے تو کیا وہ جائیداد اور اولاد کے لیے وراثت میں حلال ہے یا حرام ہے جو حرام رزق ہے وہ حرام ہے طریقے کار اس کا یہی یہ ہے کہ جو اس نے جس انداز سے کمایا ہوا ہے لوگوں کا لیا ہوا ہے وہ واپس کر سکتا کام یہ کافی مشکل ہے بسا اوقات بعد حالات میں ناممکن بھی ہے لیکن حرام مال اس کا ترکہ ہے ہی کو وہ مار مرنے والا جو ہے وہ اس کا مالک ہی رہی اس لیے تو جب مالک نہیں کرتا اس کا سواب تو کوئی نہیں ملے گا نا پھر چوری چوری کر کے ڈاکہ مار کے کوئی آدمی دیتا ہے تو صدقہ کا اصاف آ رہا ہے بلا تم مانو سب کا تم کر کے کوئی آدمی صدقہ کرے گا تو وہ قبول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ آپ قبول نہیں ہے نہیں مطلب جو بارش بند رہا ہے نا اس کو یہ نہیں لینا چاہیے یہ تو میں نے کہہ دیا ہے کہ یہ بات اور کاتنا ممکن ہے بات یہی ہے یہ مطلب ایک آدمی دکان پہ جو بیٹھا ہوا ہے اور وہ ڈنڈی مارتا رہا ہے تولنے میں مثال کے طور پر وہ کس کس کو واپس کرے گا تو تو وہ پھر آرتی کو بہت حال دیکھنا چاہیے نا کہ جب میرے لیے یہ حلال نہیں ہے میں بھی باپ کے ساتھ ہی شریک رہا تھا اور غلط باپ کرتا رہا میں بھی غلط کام کرتا رہا ہوں تو وہ نہ لے اس کا کوئی سوچنے کو مال کس طریقے سے دے رہے ہیں دیت کر کے نا بعد سے آ رہا ہے تو مالک نہ نا ملتا تو وہ نا پھر دیت کر کے نا اس کی طرف سے کر دے اور دیر میں یہ رکھتے ہیں کہ اگر اس کا مالک آ گیا تو میں اس کو ادا کر رہا وہ سب کا میری طرف سے ہو جائے اور اگر نہ آیا تو یہ اس کا مال ہے اس کی طرف سے نہ سمجھو کہ یہ سب ہے وہ اس طرح کا کوئی داد اختیار کر لے کبیشر کون سا کے حوالے نا جی تفصیلات ذرا مشکل ہے لیکن زیادہ تر ڈڈیاں چلتی ہیں زیادہ تر نا ڈڈیاں چلتی ہیں اور چیز خرید کے جن کو دی جاتی ہے ان کو اصل صورتحال سے ادا نہیں کیا جاتا اور لوگ جو ہے نا درمیان سے کمیشن کماتے ہیں ظاہر بات ہے کہ یہ غلط ہے ایک ہے کہ آپ کسی سے طے کر لیتے ہیں بالک سے جس کو آپ نے فیکٹری مثال کے طور پر کوئی چیز آپ نے ان کو تہیا کر دی ہے کہ جی یہ چیز میں اتنے پیسے سے اس ریٹ پہ آپ کو مہیا کروں گا اب آپ وہ سستی خریدتے ہیں اور اس کو مہیا کر دیتے اس کو پتا ہے کس سرے ظاہر ہے اپنے وہ تو ٹھیک ہے یہ تو تجارت کی شکل ہے نا ایک یہ ہے کہ آپ مطلب ہے نا وہ کوئی دو نمبر کام کرتے ہیں اور ریڈ شیڑ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جی کتنا ریٹ ہے اور جو درمیان میں ہے وہ, وہ کہتا جی طاقت پہ یہ ہے پرچی پہ یہ ہے اور دینا یہ ہے یہ چلتا رہتا بجائے اور صاف بات ہے ایک کمیشن کی شکل ہمارے ہاں نا پراپرٹی ڈیلر جو ہے وہ واضح طور پر بتاتے ہیں جی ایک پرسینٹ دو پرسینٹ لینا ہے دونوں طرف سے لینا ہے ہر ایک کو پتا ہے تو ٹھیک ہے کمیشن کی شکل آپ لوگ بول رہے تھے مجھے سوال پرافٹ کا کوئی طے شدہ نہیں ہے شری لحاظ سے شری لحاظ سے پرافٹ طے نہیں ہے پرافٹ طے نہیں ہے اگر آپ بات پرافٹ کی کر رہے ہیں تو شری لحاظ سے یہ طے شدہ نہیں ہے آپ جتنا چاہے لے سکتے ہیں غلط بیادی کر کے لیں گے تو وہ اور بات ہے دوسرا آپ کہتے ہو میں نے تو بیس روپئے کی خریدی اس لیے میرے پر فریدی داز کی ہے غلط بیانی کریں گے تو وہ تو غلط ہے ٹھیک ہے نا ویسے آپ ایک آدمی ایک جی دس کی بیچ رہے ہیں بارہ کی بیچ رہے ہیں تو بیچتے رہے آپ ظاہر ہے کہ ایسا ایسا آپ کے گاہک جو ہے وہ کم ہو جائے گا یہ ختم ہو جائے گی پائیدار تجارت جو ہے نا اس میں رین مناسب رکھنا پڑتا ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے ورنہ یہ کوئی طے شدہ اصول نہیں ہے کہ آپ کتنا پرسینٹ آپ پرافٹ لے سکتے حقیق آپ کو پتا ہے نا <سؤال> وہ دوائی جو ہے وہ تو پچاس کی لیتا ہے اور وہ فروخت کرتا ہے ہزار روپئے میں پرافٹ ایک لحاظ سے دے رہا ہے نا وہ پرافٹ کی پابندی نہیں وہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے طے کرنا ہے اور معاشرے کو اپنے وغیرہ کو ساری مارکیٹ کو دیکھ کے رکھنا ہے اگر آپ مستقل سے تجارت کرنا چاہتے ہیں سوال ہے ہماری کمپنی میں میڈیکل سہولت کے لیے ایک لاکھ بیس ہزار کی رقم مختص ہے اکثر لوگ جعلی بل جمع کرواتے ہیں کیا ایسا کرنا جائز ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ رقم وصول نہ کی گئی تو وہ ضائع ہو جائے گی سوال ہے کہ کمپنی میں نا ایک لاکھ بیس ہزار کمپنی نے میڈیکل کا مخصوص کیا ہوا ہے اب کوئی بیمار نہیں بھی ہوتا نا وہ بل جالی جالی پریزنٹ کر کے نا پیسے لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں نہیں لوں گا تو یہ ایک لاکھ بیس ہزار ضائع ہو جائے گا ایسا کرنا چاہیے غلط ہے دیکھو ایک رکھا ہے یہ تو گورنمنٹ کا بھی سسٹم چلتا ہے نا کوئی کری گورنمنٹ کا بھی ہے وہ ملازمین کو نہ سہولت دیتے ہیں وہ جالی بنا کے بیمار ہوا تھا یہ خرچہ ہوا جی یہ تو کھوا کچھ بھی نہیں تو ایک لحاظ سے تو آیا ہی ہوا نا کا جو کو سہولت ہوئی تھی لیکن آپ اس کے حقدار نہیں کیونکہ غلط بیان کر رہے ہیں کو جو سہولت دی ہے وہ آپ کے بیمار ہونے کی شکل پہ دیتے ہیں نہ کہ ویسے دیے ویسے وہ آپ کا ہے ہی نہیں ضائع ہو رہا ہے تو وہ مطلب گورنمنٹ کمپنی کا کام ہے نا کہ اس نے ایک مریض کو دے دی ہے ایک رقم آپ کا اس کو نہیں دے رہی ہے آپ مریض مان کے لے رہے ہیں غلط ہے بالکل واضح طور پر گروی کے حوالے سے بتا دیں گروی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے ہے نا تو آپ نے ایک سے کچھ غلہ لے کر اپنی زرا گروی دی ہوئی کہ میں آپ کی نا رقم واپس کروں گا تو زرع. زرع. واپس لے لوں گا لیکن آپ پود ہو کے وہ واپس نہیں لے سکے اس میں ٹھیک ہے جی گروی چیز لینا دینا شری لحاظ سے کوئی کلچل نہیں ہمارے ہاں جو اس کا طریقے کار چل رہا ہے نا وہ غلط وہ ایک مکان لیتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں اب مکان لے کر اس پر رہش تیار کرتے ہیں اس سے پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں کیا جی طریقے کار کیا ہے کہتے ہیں جی وہ میری رقم سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور میں اس کے کان سے فائدہ اٹھا رہا ہوں تو یہ غلط ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ تو ایسے ہی ہے نا کان کا اگر کرایہ بیس ہزار ہے نا بہت تو آپ نے وہ پانچ لاکھ اگر دیا ہے نا تو وہ پانچ لاکھ کے بند ہر مہینے آپ بیس ہزار لے رہے وزرے طور پر اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہاں اب آپ طے کر لیتے ہیں کہ اس کا یہ کرایہ ہے یہ کرایہ جو ہے نا یہ حساب کرتے جائیں اس میں بھی ہو جائے گا پھر ٹھیک ہے لیکن یہ اس طرح کرتا کوئی کہتے جی ابھی کیا فائدہ نہیں وہ کرایہ بھی کم رکھ لیتے ہیں آ رہا ہوں اس طرح دیا مطلب ہے وہ کہتے جی ابھی کیا فائدہ ہے جی اچھا جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ سچے ہونے کے یہ پھر کرایہ بھی طے کر لیتے ہیں مارکیٹ ریٹ ہے بیس ہزار وہ کہتا ہے جی آٹھ ہزار دس ہزار پانچ ہزار چلو جی اب کرایہ بھی دے رہے ہیں یہ بھی غلط ہے گڈی مارنے والی بات ہے سیدھا پڑھ لوٹا پاڑ لو بات غلط ہے تو غلط ہے اس لحاظ سے یہ جو ہمارے ہاں جن بھی مکار یا جگہ وغیرہ لینے کا طریقے کار چل رہا ہے وہ غلط ہے اس سے فائدہ اٹھانا اس انداز میں صحیح ہے ایک عدیز میں سے آ رہی ہے کہ ایک آدمی نا کسی کو کوئی جانور جو ہے نا وہ گروی دیتا ہے تو آپ نے فرمایا اس کا وہ دودھ والا پی سکتا ہے سواری والا تو سواری کر سکتا ہے اس طرح کی کوئی شکل ہو نا تو اس کی تو کچھ ایش لگ رہی روزانہ روزانہ پیسے کیا لگا رہا ہو گروی گروی لینے کا مقصد فائدہ اٹھانا ہے یہ نہیں ہے مکان والے کی یار بات کر رہے ہیں مکان نہیں فائدہ اٹھانا مکان سے ہی فائدہ اٹھانا ہے نا پیسے دینے والے کے تو پیسے محفوظ ہے نا پیسے دینے والے کے تو پیسے محفوظ ہیں مکان سے جو آدمی فائدہ اٹھا رہا ہے گرم, گرم سے اس ادراج میں فائدہ اٹھانا نہیں نا سابق بنیادی طور پر آپ طور پر آپ وہ مکان لے کے نہ اپنا کرایہ بچا رہے ہیں آپ گرم کس لیے ہوتا ہے بلا یہ پتہ کس کو, کو کہتے ہیں گرم صرف اعتماد کے لیے یہ ہوتا ہے اعتمادی یہ آپ جو ہے نا یہ ہو سکتا بھاگ جائے میری جو ہے ٹھیک ہے جی یہ گرم لے لو یہ زیور لے لو مجھ سے میں جب آپ کو پیسے دوں گا زیور واپس لے لوں گرو کا اصل مقصد اعتماد ہوتا ہے فائدہ اٹھانا نہیں باقی رہ سواری کا میں نے بتایا وہ آ رہی ہے صاحب باپات ہو بھی جا رہا سواری ہے تو اس پر اس کو آپ نے چارہ بھی تو ڈالنا ہے ہر روز چارہ ڈالنا ہے اس حساب سے وہ اب دودھ جو ہے وہ آپ یا سواری اب دودھ پیش آ گئی تو ٹھیک ہے یہاں ہمارے یہاں یہ نہیں ملے ہمارے یہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرایہ طے کرے نا جس سے لیا نا اس کے ساتھ صحیح مارک کے مطابق کرایہ طے کچھ میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اصل میں کہہ رہا ہے ویسے لوگ جو کرایہ پہ دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے جائز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس حوالے سے بھی بات یہ ہے کہ بریادی طور پر قسطوں طے کوئی چیز لینا دینا نجائز ہر آپ کی جائز ہے بنیادی طور پر یہ کام جائز ہے لیکن ہمارے ہاں جو طریقے کار چل رہا ہے وہ غلط ہے وہ کیا ہے کہ نقد اور ادھار کے ریٹ کا فرق کیا جاتا ہے ہمارے ہاں نقد اور ادار کا فرق کیا جاتا ہے یہ غلط ہے ایک چیز آپ آر کی ریٹ کے مطابق مثال کے طور پر لاکھ روپے کی ہے آپ نے لے لی ہے طے کر لیا جی یہ چھ مہینے ادائیگی کر دیں گے قسطوں کی ٹھیک ہے ایک یہ ہے کہ آپ ہے تو ایک لاکھ کی آپ ڈیڑھ لاکھ کی ایک لاکھ بیس ہزار کی لے رہے ہیں چھ مہینے روپئے ادائیگی ہو جائے گی یہ بیس ہزار جو ہے یہ کس سے وجہ ادھار وجہ ہے ادھار کے مسود ہے اس لحاظ سے مطلب کستے بنیادی طور پر یہ تو جائز نہیں ہے ہمارے ہاں جو طریقے کار چارج ہے گرو کا بتایا نا گرم ٹھیک ہے شری لحاظ سے لیکن ہمارے ہاں جو طریقے کار چار رہا ہے وہ غلط ہے اسی طرح یہ قسطوں کا روز ان کا کیا ہے پرائز ب انام کہو نا پرائڈ کا مسئلہ کوئی نہیں ہے اصل مسئلہ تو انام کا ہے نا تو کیسے وجہ ہے آپ نے مطلب کاروبار کیا تجارت پہ لگائے تجارت پہ تو رسک ہوتا ہے نا نقصان بھی ہو جاتا ہے تو یہاں کوئی نقصان نہیں ہے یہ تو پھر اضافی سود ہی ہوگا نا بولی والی کمیٹی حلال ہے یا واضح طور پر ہرال بھی ہے جی پیسے جو آپ نے مطلب دینے زیادہ ہے लेरे تھوڑے ہیں سو دے رہے آپ بولی والی یہی ہے نا ایک لاکھ بیٹی ایک آپ کو کہتا کہ میں ایک لاکھ دس دیتا ہوں وہ دس ہزار کیسے بس دے رہا ہے پہلے نقد لے رہا ہے اسی لیے ہی دس ہزار ہے جو دے رہا ہے وہ اس کے لیے بھی آرام ہے جو لے رہا, رہا, رہا ہے وہ بھی رہا ہے میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں کمپنی کے پاس ہمارا جمع شدہ فنڈ موجود ہوتا ہے کمپنی وہ فنڈ کسی دوسرے ادارے کو بطور کاروبار دے دیتی ہے کہ آپ اس رقم سے کاروبار کریں اگر آپ کو پروفٹ ہوتا ہے تو بینیفٹ امپلائی کو ملے گا اگر جس ادارے کو رقم دی ہے اس کو نقصان ہوتا ہے تو وہ امپلائیز کو پروفٹ نہیں دے گا کیا یہ پروفٹ امپلائیز کے لیے ٹھیک ہے نہیں ملے گا صرف پروفٹ ملے گا دیکھیں شریعت نے جو طریقے کار بتایا نا بال کسی کا لینے دینے کے لیے جس کو عربی اردو گزارمت کہا جاتا ہے اس کا طریقے کار ہوتا ہے کہ ایک آدمی رقم لیتا ہے کاروبار کرتا ہے جو پرافٹ وہ طے کر لیتا ہے کہ جی پروفٹ جو ہے نا ہم اس کو رسم و رسم کریں گے کب وہ بیش بھی ہو سکتا ہے وہ جیسے طے ہو جائے رقم جو ہے وہ اصل مالک کی ہے نقصان ہوتا ہے تو مالک طے مال اصل مالک کا نقصان ہے اور پرافرٹ یہ جیسے طے ہو جائے اس طرح ہے تو کوئی آدمی کہتا ہے نہیں جی میں نے تو پرافرٹ ہی لینا ہے میرے پیسے پکے پکے ہیں وہ غلط ہے یہ سدھرے رہے کیونکہ تجارت پہ میں نے بتایا کہ اس میں رسک ہے اس میں آدمی کا مال ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے وہ آدمی کہتا ہے میرا مال محفوظ ہے جی اور مجھے برابر چاہیے غلط ہے یہ سوچ ہے اگر کسی ایک شخص نے والد کی وراثت کو تقسیم کیے بغیر اپنے مال میں شامل کر لیا تو کیا باقی اس کا اپنا مال بھی حرام ہو جائے گا کیا کیا والد کا مال کسی شخص نے اپنے والد کی وراثت کو تقسیم کیے بغیر اپنے مال میں شامل کر لیا थी थी تو کیا اس کا پہلے والا مال جو اپنا ذاتی مال تھا وہ بھی حرام ہو جائے جو حلال ہے وہ حلال ہے جو حرام ہے حرام ہے باقی ہو گیا بکس ہو گیا تو اس کا وہ نقصان تو ہوگا لیکن بنیادی طور پر آپ کی دار تو جتنا اسے لیا ہے اس کو کہیے نا اللہ کے ہاں جی بتایا نا جناب میں نے بتا دیا ہے کہ نقصان تو اس کا ہوگا اس کی میں نے روایت سنائی ہے نا آپ کو نقصان تو ہے لیکن آدمی دیردار کس کا ہے وہ جتنا آدمی نے کسی کا لیا جی کا مال تھا مشترکہ تھا مثال کے طور پر چار بھائی تھے بیٹے تھے مرنے والے کے وہ ایک نے قبضہ کر لیا اپنے مال میں اس کو شامل کر لیا تو جب اس سے کوئی مطالبہ ہوگا تو ظاہر ہے وہ مال جو اس کا اس کے مالک کا تھا اسی کا ہی مطالبہ ہو رہا ہے نا جو بیٹے کا اپنا ہے اس کا مطالبہ تو نہیں ہے نا لیکن بکس کرنے سے بہارا نقصان تو ہوگا جی گورنمنٹ بھی کاٹتی ہے جی ہاں جتنا آپ نے جمع کرا دیا ہے نا پرائیویٹ کو ادارہ ہو یا گورنمنٹ کا جتنا آپ نے جمع کروایا اس کے آپ حقدار ہیں اس سے جو آپ لیں گے سنی ہے وہ آپ کا جمع شدہ جو ہے نا وہ آپ کو بیس سال ملے تیس سال ملے چالیس سال ملے روپے آپ کے وہی ہے جو آپ نے جمع کروائے اضافی صحیح ہے سود, سود ہے وہ کس ہے ایک ہے کہ آپ مثال کے طور لیکن اس طرح ہوتا کوئی نہیں گا لوگ جو ہے یہ ہے سلسلہ رقب ہے سود پہ وہ لگاتے ہیں سود کے داج پہ ہی اضافے وہ لیتے ہیں کچھ پھر وہ ملازمین کو دیتے ہیں وہ رہتے ہیں مستقل طور پر تو مطلب ہے کہ یہ جو آدمی کا میرے ایک بھائی ہے ان سے میں نے بات کی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے وہ کہتا جی دیکھو میں نے چالیس سال بعد تین سال بعد جو لینا اس کی تو ویلو بالکل تھوڑی ہو جائے دور ہو جا ہے تو میں تو چلتا ہوں کہ آپ یہ گورنمنٹ جو ہے میرے کٹوتی کرے کوئی نہ لیکن زبردستی وہ کر رہی ہے گورٹ کر رہی ہے کٹوتی تو میں نے کہا جی جناب گند پوائنٹ پہ آپ کو ملازمت ملی ہے آپ کو جو ایک شریک اصولوں کے مطابق ان کا ایک قرون پسند نہیں ہے آپ کہتے نجائز نہ لیں گورنمنٹ کی بلازمت کون کہتا آپ کو لیں آپ ان کا اصول مان کر پھر آپ بلازمت لے رہے ہیں تو اس کے عبد آپ اصول لے رہے ہیں کیوں اس لیے جتنا آپ کی کٹوتی ہوئی ہے اتنے کے آپ ہاتھ لگ رہے ہیں زیادہ کیوں جب جب, جب نکلوا نہیں سکتے پھر آپ واپس بھی کریں گے جی جی آپ جی واپس جی بھی ایسا پھر کریں گے آخر میں حساب ہو رہا ہے اصل میں حساب آخر میں ہو رہا ہے تو آخر میں آپ نے لینا اتنا ہی ہے جتنا آپ نے دیا یہ نام یہ اسلامی بینکنگ کے سوچ چل رہا ہے ہاں جی جی جی پتہ ہے جی ظاہر ہے کہ دار جی نے جمع جو کروایا ہے مطلب پانچ پا لاکھ اور اس کو دس لاکھ مل رہا ہے ہی رہا نا آپ ایک ایک ایک کو واقعہ سنا دیتا ایک بھائی اور ابدر یار دین گار میں او یار میں بعد ہوں اچھا ایک واقعہ ہے میں بڑا پرانا پیتی ہے جی بند اچھا یہ پتا نہیں بڑی دیر بعد اس کو میں نے دیکھا ادھر آیا میرے نا ایک بھائی ہے وہ ابھی پیار ہوئے ہو ہوئے اس نے پہلے بھی ویسے دیکھ کر دیا ہوا تھا کہ میں نے نا اضافہ نہیں دی وہ کہتا ہے کہ اہم موقع پر بھی نا وہ افسر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے اضافہ لینا ہے میرے جی نہیں لینا وہ افسر نے کہا یار آپ کے پیسے کافی سارے کم ہو جائیں گے وہ بھائی مجھے بتا رہا تھا کہ کس حال سے نہ سمجھ آئی کہ وہ سارے ساڑھے پانچ لاکھ روپیہ نا وہ اضافی بنتا تھا وہ افسر نے کہا پیسے آپ کے کافی کم ہوتے یہ دیکھ لو وہ بھائی نے کہا کہ جناب پیسے مجھے بالکل بھی نہ ملے تو میں اس پہ راضی ہوں سود میں نے نہیں وہ پیسے جو ملے اس کو اصل وہ نہیں ہے اس نے ایک جگہ یہاں نہ ہوئے خریدی ہے اس نے دو چار دن بعد پراپرٹی ڈیلر دس لاکھ کا اضافہ اس نے دار دے دو دس لاکھ یعنی سودا اللہ تعالی نے ایسا کروایا وہ وقتی طور پر ہی اس کو ڈبل جتنے چھوڑے نہ اس سے ڈبل اس کو مل گئے تو اللہ پہ اعتماد ہونا چاہیے اصل بات یہ ٹھیک ہے جی جی جی سود سود نہ لینا ٹھیک ہے نہ دینا ٹھیک ہے آپ لے رہے ہیں تو ایک گنا آگے دے گے تو دو گنا نہیں لے رہے ہیں تو آپ اس کے ٹھیکار کو نہیں جو مرضی کو کرے کہتے ملازمین کھا جاتے ہیں کھاتے ہیں آپ کو کوئی اس میں ٹینشن نہیں ہونی چاہیے آپ نے سود نہیں لیا بس لے گے تو لینا بھی حرام آگے دے گے تو دینا بھی ہر ایک شخص کسی شخص نے اپنا مکان جس کا کرایہ بارہ ہزار روپیہ پانچ لاکھ روپے لے کر ہزار روپئے کرائے اس کا کرایہ رکھ لیا ہے اس کا بیوی اور بچوں پر کیا اثر پڑے گا اور بیوی اور بچوں کو کتنا گناہ ہوگا اور وہ کیا کرے گا ان کی طرف سے آئیے مطلب جو مطلب کرایہ کم ہے نا اتنا ظاہر ہے کہ وہ سود کھا رہے ہیں نا اس کا اثر تو ہوگا نا بچوں پر خراب کا بچنا ہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو حلال کا اہتمام کرنا ہے اثر اب کیا ہوگا وہ تو اللہ کو پتا ہے لیکن شریر کہتی ہے جیا جیا رام نہیں وہ کسی ختون کا سوال ہے کہ اگر شوہر لے رہے اور ہمارے بس اس کو قائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے قائل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے خامد کو جب آدمی کو پتا ہے کہ یہ اس کا جو سلسلہ ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو قائل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہونی چاہیے یہ بات میری ذہن میں رکھے کہ حرام سے بچنا بڑا مشکل کام ہے حرام سے بچنا بڑا مشکل کام ہے ایک فتویٰ میرے پاس آیا تھا جو بزرگ فوت ہوئے نا ان کو میں جانتا تھا دیکھ آدمی تھے ان کے بیٹے آئے ان کے دعاد آئے کہ جی یہ ہمیں شریعت کے مطابق بتائیں کیسے تقسیم کرنا ہے یہ یہ ہماری جائیداد ہے بزرگوں کی میں نے کہا جی مان لے گے جی مانیں گے سین کر دیے انہیں کہ ٹھیک ہے جی جیسے آپ کہیں گے وہ ایک شریف ذمے داری تھی سر ہم نے آپس میں جو درسے کے ساتھ تھے مجلس کی کئی دفعہ کی مشورہ کیا مشاورت کی اپنے جو اساتذہ جن سے پڑھتے رہے ہیں اور ان سے اپنے رابطے کیے مشورہ سارا کر کے نا وہ فتوا لے کے دیا اچھا وہ جو آدمی اصل کیس لے کے آیا تھا اس کا خیال تھا کہ مجھے نا یہ کیس لانے سے نا فائدہ ہو جائے لیکن وہ فائدہ اس کا بھی خاص کوئی نہیں تھا بزرگوں نے اصل وہ بیٹوں کے نام پہ ایک ایک پلانٹ لگایا ہوا تھا کسی کے نام پہ فیکٹری لگائی ہوئی ہے جی کچھ مشترکہ سی ہے اپنے نام کی ہے وہ میں نے کہا جی؟ یہ بزرگوں نے بیٹ بیٹیوں کو نہیں دیا ہے بیٹوں کو دیا تو غلط ہے یہ تو مشترکہ ہے مشترکہ داغ میں تقسیم ہونا چاہیے وہ آپ کو پتا پھر پراپرٹی کا مسئلہ ہی بڑا ہائی ہو گیا ہوا ہے اور وہ کروڑوں کے حساب سے بنتا تھا میں وہ کہتا جی ہم کاپ دیا جاتے ہیں میں نے کہا جی سو دفعہ کاپ دیا جائے آپ مجھے کاپ دیا جانے پہ اعتراض نہیں لیکن جو آپ نے پہلے لکھ کر دیا اس کا کیا بنا جی مجھے آپ نے یہ کہا تھا کاپ دیا بھی جائیں گے ٹھیک ہے وہاں چلے جائے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیسے نا بڑے بڑے بال بنتے ہیں ان کو دینے کا حوسلہ وہ پھر ہوتا ہی نہیں ہے لیکن یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے اور یہاں نا میں اس سے رابطہ کیا نا اس طرح جی وہ بڑے آدمی تھے اور یہ ملا ملا ملا نے ملا کیا ہے کہتے کہ وہ قبر بڑھتی پی جی آگ انہوں پتا کہو کہ وہ دے قبر کے لیے اگ بال رہی وہ بجاؤ ادھا حل کرو کچھ نہیں کیا بھی تک بھائی بتاتے رہتے ہیں دو سالوں میں کچھ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حل روزی جو ہے نا وہ کھانے پینے استعمال کی توفیق کے میرا خیال pe uh... دو لڑکے جی جی دیکھیں اگر تو وہ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ حق میں اپنی طرف سے لگانا ہے اور یہ انعام ہے یہ آپ ان پر اعتماد کر لیں ایک ہے کہ پہلے آپ دیکھ لیں کہ ان کا کاروبار کیسا ہے یہ دیکھ لیں ذرا مسئلہ صرف آپ کے سوال کا نہیں ہے اس طرح کے لوگ زیادہ تر کاروبار سودی کرتے ہیں کمپنیاں کارخانے ان کا سلسلہ کیا ہے یعنی سو سودی, سودی رقبے لوگوں کو دیتے لیتے ہیں تو وہ, وہ سب جو آپ کہیں جی ہم اپنی طرف سے انعام دے رہے ہیں ملازم کو وہ سود ہی ایسی جگہ پہ اگر سودی ان کے سلسلے ہیں تو وہاں ملازمت کرنا ہی نجائز ہے اگر اس طرح کا سود کا ان کا سلسلہ کوئی نہیں ہے اور وہ واقع کہتے ہیں جی ہم لیکن کے, کے طور پر جو ہے وہ دینا ہے کو تو اس کی گنجائش لگتی واللہ عالم اصل کیا ہے جی لڑکیوں اور لڑکیوں کے رشتے ہونے میں دعا کر اللہ تعالیٰ سعیا فرمائے اللہ تعالیٰ سعیا فرمائے دیر کی بریاد پے رخ یہ چاہ کرنے کی کوشش کرے تو ان شاء اللہ آسادی ہو جائے اللہ مرب الحب و حمت کثیر اللہ بسل حبت علیہ محبت کباس اعلی ابراہیم واہ ابراہیم کبا کا حمیدی اللہ ببارکت والا عالم محبت کباب بار کا اعلی ابراہیم واہ علیہ ابراہیم حب رب نا ظلم فسانہ و علم تب فر لنا و تر حب نا لن کن نہ مرل خاصری ربانہ آتے نہ دنیا ہسانہ لا اللہ اللہ سبحان کا تو ازح بل باسا ربر داس ازح بل با سا ربر داس وشف اتش شافی لا شفا اللہ شفا لا شفا اللہ شفا شفا اللہ اللہ بشف بردانا و بردان برزل گسل رب ربر حب ہو با کبا ربا اللہ بلا سہلا اللہ اللہ بلا سہلا اللہ با جا الحلہ و ات تج الحاضانہ ات تج الحاضان اللہ بلا سہلا اللہ با جا الطلا و ات تج الحاضانہ ازا سہلا سبحادی رب <تصفح> جن بھائیوں نے وضو کرنا وضو کر لیں بھی اظہار ہوگی پانچ منٹ بعد انشاءاللہ شاء اللہ جما اللہ ہاں